سورہ زمر مکی ہے ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے 39 نمبر ہے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 59 ہے اس میں 75 آیات ہیں اور 8 رکو ہیں زمر عربی میں گروہ کو کہتے ہیں گروہ در گروہ گروپس اس سورہ مبارکہ میں جنتی لوگوں کا ذکر ہے کہ وہ گروپ کی شکل میں جائیں گے اور وہ جنتی لوگ کہ جن لوگوں نے نیک لوگوں کی باتیں مانی ہوں گی تو جب وہ نیک لوگ جنت میں جائیں گے تو وہ گروپس ان کے ساتھ جنت میں جائے گا ان کا ذکر ہے اس مناسب سے اسے سورہ زمر کہتے ہیں روشنی اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا تنزیل الکتابی من اللہ العزیز الحکیم اللہ غالب حکمت والے پروردگار کی طرف سے اس کتاب قرآن کا نزول ہے یہ کتاب اللہ نے نازل کی ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ اس شکر ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی فَعْبُدِ اللہ۔ بس تم اللہ کی عبادت کرو مخلص ص اللہ الدین اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر کے لوگوں کی پرواہ مت کرو صرف اللہ کے لیے اپنے دل کو متوجہ کرو اللہ راضی ہو جائے اس کی فکر کرو اور ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرو لوگ دیکھ رہے ہوں یا نہ دیکھ رہے ہوں اس کی کوئی پرواہ نہ ہو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب بندہ نیکی کرتا ہے اور اس کا سینا کھل جاتا ہے شرح صدر ہو جاتا ہے اور اس کا سینا نور قرآن سے منور ہوتا ہے تو نیکی کرتے کرتے وہ مقام حاصل ہو جاتا ہے کہ اگر وہ نیکی کر رہا ہو لوگ دیکھ رہے ہوں تو اس کے دل میں کوئی خیال نہیں آتا یعنی لوگوں کے دیکھنے سے اس کی توجہ لوگوں کی طرف نہیں جاتی لوگوں کا دیکھنا نہ دیکھنا برابر ہوتا ہے اور فرمائے اس کی مثال تو شیر خار بچے کی طرح ہوتی ہے کہ اگر وہ رو رہا ہے اور کوئی اس کی تعریف کرے زبانی تعریف کرے تو اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور اگر یہ ہنس رہا ہے اور کوئی اس کی برائی کرے تو کسی کی مذمت کی اوپرواہ نہیں کرتا کیونکہ وہ اس پروا کی طرف اس کی توجہ نہیں وہ تو سمجھتا ہی نہیں ہے فرما اللہ کا نیک بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں تب بھی اسے اس کی پرواہ نہیں ہوتی اس کے دل پر کوئی کیفیات تاری نہیں ہوتی اور لوگ اس کی برائی کریں تب بھی اسے کوئی افسوس نہیں ہوتا لا خافون لو مت یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا وہ کوئی خوف نہیں کرتے مخلص اللہ الدین اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرو اس موضوع پر یہ کیسیٹ آپ ضرور سنیں یہ کامیابی نہیں ناکامی ہے اسے ضرور سنیں تاکہ ہمارے دل میں اخلاص پیدا ہو اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے علا سن لو للہ الدین الخالص اللہ ہی کے لیے دین خالص ہے سچا دین تو اللہ ہی کا ہے والذین اتخذو من ہی اولیاء اور جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے دوست بنا لیے یعنی اپنے دوستوں کی خاطر یہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ کے مقابلے میں انہوں نے دوست بنائے وہ یہ یاد رکھے کہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اگر کسی سے دوستی کی یا کسی سے محبت کی تو اللہ کے غضب سے وہ مخلوق نہیں بچا سکے گی اللہ کی نافرمانی کرنا کسی صورت میں جائز نہیں جب ان سے کہا جاتا کہ تم ان بتوں کی اور بے جان پتھروں کی پوجا کیوں کرتے ہو تو اول تو ایک جواب یہ دیتے کہ ہمارے آباؤ اجداد یہ کرتے آئے دوسرا جواب یہ تھا کہ قیامت کے بارے میں تو ان کا کوئی عقیدہ نہیں تھا مشرقین قیامت کو مانتے نہیں تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم ان بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا قرب مل جائے قرب سے مراد یہ ہے کہ ہم ان بتوں کی پوجا کریں گے تو اللہ ناراض ہو گیا اور اللہ عذاب نازل کرے گا ہمارے کرتوت تو ایسے ہی ہیں یہ ظلم بھی کرتے ڈاکہ زنی بھی کرتے سارے کام کرتے تو کہتے کہ ہمارے کرتوت بہت خراب ہیں اگر دنیا میں اللہ ناراض ہو گیا اور عذاب بھیجے گا تو یہ بت جو ہیں یہ اللہ کے عذاب کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور ہمیں بچا لیں گے ماں نہ بم اللہ اللہ ظلم ہم ان بتوں کی پوجا اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب پہنچا دیں اب یہاں بتوں کا ذکر ہے اور نعبدو کے الفاظ ہیں جس کے معنی ہے پوجا کرنا یہ پوجا کی مذمت ہے اس کے ہرگز یہ معنی نہیں کہ کوئی صحابہ کرام سے محبت نہ کرے اولیاء سے محبت نہ کرے اور کہے اللہ میرے لیے کافی ہے اور اس کے معنی یہ کرے کہ مجھے نہ رسول اللہ کی ضرورت ہے نہ باللہ اللہ ظالے نہ صحابہ کی ضرورت ہے نہ اولیاء کی ضرورت ہے اور کہ میرے لیے اللہ کافی ہے تو یہ نادان ہے میرے لیے اللہ کافی ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے دنیا کے لوگ اگر اللہ کے دین پر چلنے کی وجہ سے تکلیفیں دیں تو کہے مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں میرے لیے اللہ کافی ہے وہ جھوٹ نہ بولے ہرگز اس کے یہ معنی نہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کی عظمت و تعظیم ہم اپنے دل سے نکال لیں یہاں تو بتوں کی مذمتیں اور نابدو کے الفاظ ہیں ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور اللہ کے ولیوں اور نیک بندوں کی عظمت رکھنا انتہائی ضروری ہے نبیوں کو ولیوں کو اور فرشتوں کو پوجا نہیں جاتا ہاں ان کے مقام و مرتبے کو تسلیم کیا جاتا ہے جو اللہ نے انہیں عطا کیا مسلمان الحمد شرک سے پاک ہے یہ نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے آپ نے فرمایا <تصفح> واللہ انی ما خاف علیکم ان تشدیکو بعدی ولیکن خاف ان فسو فیہا او کم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں اشارت فرمایا اور یہ حدیث پاک آپ نے اپنے وسال سے صرف تین دن پہلے آپ نے صحبہ کرام سے فرمایا مسلمانوں سے فرمایا مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو گئے. یعنی میری امت شرک نہیں کر سکتی حضور نے توحید کا عالم ایسا بلند کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا وہ شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتا ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء جب دنیا سے وہ تشریف لے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں بلند ہوئے تو ان کی امتیں شرک میں مبتلا ہو گئیں تو یہ حضور کا معجزہ ہے کہ حضور کے ماننے والے نہ تو کسی کو خدا سمجھ سکتے ہیں نہ الہ سمجھ سکتے ہیں نہ معبود سمجھ سکتے ہیں نہ خدا کا بیٹا مان سکتے ہیں یہاں تک کہ ہم اگر فرشتوں انبیاء یا اولیاء کی کسی قدرت کو تسلیم کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں بی از یہ اللہ نے عطا کیا یہ اللہ کی مرضی و مشیت ہے جسے چاہے جو مقام دینا چاہے وہ انہیں مقام و مرتبہ عطا فرمائے ان اللہ یحکم بے شک اللہ تعالی فیصلہ فرمائے گا بینہم ان کے درمیان فی ماہم فیہی اختلفون ان تمام باتوں کے درمیان جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار بے شک اللہ تعالی اسے ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہے نا شکرا ہے لو اراد اللہ دن اگر اللہ کا ارادہ ہوتا کہ وہ اپنی اولاد بنائے لسا ما یخلوقما تو اللہ تعالی اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا اپنا بیٹا بنا لیتا مشرقین اپنی طرف سے وہ کسی کو بیٹا اور کسی کو بیٹی قرار دیتے ہیں تو اللہ تبارک کا وطالعہ اگر بنانا چاہتا تو جسے چاہتا بنا لیتا سبحان ہو لیکن ایسی بات ہی نہیں وہ بیٹا بیٹی رکھنے سے پاک ہے هو اللہ الواحد وہ اللہ واحد ہے قار ہے خلق السماوات والارض حقی اللہ نے آسمانوں زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور ٹھیک پیدا کیا یوکبیر اللہ علی النہار اللہ تعالی دن پر رات کو لپیٹ لیتا ہے وہ النہار علی اللّی اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے دن پر رات کو لپیٹتا ہے اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے یعنی پہلے رات ہے اور پھر رات آہستہ آہستہ دن میں تبدیل ہوتی ہے جب دن آتا ہے تو رات کا وجود نہیں رہتا اور جب رات آتی ہے تو دن کا وجود ختم ہو جاتا ہے اللہ نے سورج و چاند کو مسخر کیا وہ ایک نظام کے تحت چل رہے ہیں کلوئیں يَجْرِي اجل مسما ہر ایک, ایک مقررہ مدت تک چل رہا ہے قیامت جب واقع ہوگی تو سورج کو بھی فنا ہے چاند کو بھی فنا ہے اللہ وہ اللہ غالب ہے بہت بخشنے والا ہے زندگی میں توبہ کر لو وہ غفور الرحیم ہے خالہ من نفسیوں واشدہ اللہ نے تمہیں ایک جان حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا ثم منہا زہا پھر آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی بی کو پیدا کیا اور پھر زمین میں مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا وہ ان اور اللہ تعالی نے تمہارے لیے مویشی جانوروں کو نازل کیا پیدا کیا سمانتا ازواج آٹھ جوڑے ہیں یعنی گائے اور بیل اونٹ اونٹنی بکری بکرا اور بھیڑ اس میں مذکر اور مونس اس طرح آٹھ جوڑے ہیں گمبا اور مینڈا یہ بھی بھیڑ ہی کی قسم ہے یہ مویشی بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور ان کا سوالنا اور پالنا بھی آسان ہے اس لیے مویشیوں کا ذکر کیا گیا اور ان کا ذکر خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا یخلوک فی بوتون امہاتکم اللہ رب العالمین تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہیں پیدا فرماتا ہے تم اپنی مرضی سے اپنی شکل نہیں بنا سکے بلکہ جیسا اللہ نے چاہا تمہیں پیدا کیا خلقم من بعد خل ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش یعنی پہلے وہ ماں کے پیٹ میں نطفے کی شکل میں ہے چالیس دن کے بعد خون کی شکل میں ہے پھر چالیس دن کے بعد گوشت کا لوتھڑا ہے پھر چالیس دن کے بعد وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے پھر اس کے بعد وہ اس پر گوشت چڑھتا ہے اس کی شکل بنتی ہے اور یہ سارے معاملات ہوتے ہیں پھر دنیا میں انسان آتا ہے تو آپ دیکھیں دنیا میں بچے کی شکل کیسی ہوتی ہے پھر جس طرح وہ زندگی گزارتا ہے شکل میں مختلف تبدیلیاں آتی ہیں تو اگر آپ کسی کو جوانی میں دیکھنے والے کو بڑھاپے میں دیکھیں یا بچپن میں دیکھنے والے کو جواری میں دیکھیں تو بسا اوقات پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے پیٹ کا ذکر ہے ماں کے پیٹ میں مختلف حالتیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری بنائی فی وہ ماں تین اندھیروں میں تین اندھیروں سے مراد تین پردے ہیں ایک تو پیٹ پھر بچہ دانی اور پھر بچہ جس جلی میں ہوتا ہے یہ تحقیق سائنس دانوں نے بعد میں کی لیکن قرآن مجید فوقان حمید کی یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ میں نے ایک جگہ ایک سائنسدان کے متعلق پڑھا کہ وہ اس آیت کریمہ کو سن کر مسلمان ہو گیا اس نے کہا یہ اللہ کا سچا کلام ہے کہ سائنس نے تو بعد میں تحقیق کر کے ثابت کیا کہ بچہ ماں کے پیٹ میں بچہ دانی میں ڈائریکٹ نہیں ہوتا بلکہ ایک جھلی میں پیک ہوتا ہے یہ تو بعد میں معلوم ہوا اور قرآن مجید فوقان حمید چودہ سو سال پہلے خبر دے رہا فی غلومات تین اندھیروں میں تمہیں رکھا لال رب ربکم لہ الملک یہی اللہ ہے جس کی شان ہے جس نے تمہیں پیدا کیا وہ تمہارا رب ہے اسی کے لیے ساری کائنات کی بادشاہت ہے لا الہ الا اس کے سوا کوئی معبود نہیں عبادت صرف اسی کی کرنی ہے ف ان نہ تم اس رب کو چھوڑ کر کہاں اوندے منہ جاتے ہو اس کی بارگاہ میں کیوں نہیں جھکتے ان تک اگر تم اس کی ناشکری کرو کرو فن اللہ غنی یون عمشک اللہ تعالیٰ تم سے غنی ہے وہ تمہارا محتاج نہیں ہے تم ناشکری کر کے اپنا نقصان کرو گے اولا یول عبادی ہل اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ناشکری سے ناراض ہوتا ہے خوش نہیں ہوتا وہ ان تشکرو اور اگر تم شکر کرو یردم تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا پر پروردگار تو ہمیں شکر کی نعمت عطا فرما اور شکر کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی فرم برداری کی جائے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ نعمتوں کا نا شکرہ ہے کہ متیں اللہ کی کھا رہا ہے اور کہنا اللہ کے دشمن شیطانوں کا مان رہا ہے آج دنیا کے اندر لوگ لوگوں کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں والی رتوں وزرا اخ رہا کوئی گناہوں کا بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی ہر گناہگار اپنے بوجھ تلے دبا ہوگا تو کسی کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ نہ کرو سم الا ربی کم پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے فیو نبی اکم بیما کن تم رب تمہیں تمہارے تمام برے کاموں کی خبر دے دے گا ان عالیم مزاۃسدور بے شک اللہ تعالی سینوں کے رازوں کو جانتا ہے وہ ادا مسل انسان درن اور جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے دعا رب بہو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے یاد کرتا ہے عبادت کرتا ہے وظائف پڑتا ہے منی بن اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے رجوع لاتا ہے سارا غرور تکبر ختم ہو جاتا ہے آپ انسان جب ایش و عشرت میں ہوتا ہے اس کی گفتگو انداز دیکھیں اور جب وہ مصیبت میں گر جاتا ہے تو اس کی زبان میں عاجزی دیکھیں تم پھر ادا خو نیا متم من ہو جب اللہ تعالی اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے اور اس کے بدلے میں نعمت عطا فرماتا ہے نہ بھول جاتا ہے اللہ کی یاد کو بھول جاتا ہے ماں کا نہ یدو من قبل جس رب کی طرف وہ پہلے رجوع لایا اور جس کی بارگاہ میں دعائیں کی جس کو یاد کیا اب اس کو بھول جاتا ہے اور نافرمانی میں لگ جاتا ہے مشرقوں کو رد کیا گیا اور فرمایا وہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے مد مقابل تو قرار دیتے ہیں سبھی لی تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں اور گمراہ کریں کل اے محبوب فرمائیے تمتا بھی کفری کا اپنے کفر کے ساتھ رہتے ہوئے دنیا میں تھوڑا مزہ کر لو پھر آخر موت ہے ان نہ من اس بن نار بے شک تم جہنمی ہو ذرا سوچیں ایک وہ شخص ہے جس کی نگاہ بھی پاکیزاب جس کا ظاہر اور باطن بھی طاہر اور طیب اور پاکیزاب جو ہر ہر عمل میں یہ دیکھے کہ میرے رب کی رضا کیا ہے جس کا دل عبادت کی نور سے منور ہے وہ اور گناہوں بھری زندگی گزارنے والا کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں کون تن ذرا بتاؤ وہ شخص جو قیام کرنے والا ہے اللہ کی بارگاہ میں رونے والا ہے آنا اللیلی رات کی گھڑیوں میں ساجدن سجدہ کر کے وہ قو اور کھڑے ہو کر قیام کی حالت میں سجے کی حالت میں رو رہا ہے نمازیں پڑھ رہا ہے پاکیزہ زندگی گزار رہا ہے اس کے باوجود یا ضر وہ آخرت سے ڈرتا ہے وہ یرجو راش ماتا ہی اور اپنے رب کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے خوف کا عالم بھی ہے اور رحمت کی امید بھی ہے اور اللہ کی عبادتوں میں وہ لگا ہوا ہے کیا وہ اور گناہگار دونوں برابر ہو سکتے ہیں ہرگز نہیں آپ بتائیے دنیا کے اندر دنیاوی تعلیم رکھنے والا اور دنیاوی تعلیم نہ رکھنے والا برابر ہے ہرگز نہیں اسی طرح جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہے جسے قرآن و حدیث کا علم ہے وہ اور جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے قل اے محبوب آپ فرمائیے کیا وہ لوگ کہ جو جانتے ہیں لا لایالم اور وہ لوگ جو نہیں جانتے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں ہر کس نہیں انسان جب کسی چیز کو جان لیتا ہے تو ایک نہ ایک دن اس برائی سے بچ ضرور جاتا ہے اور جتنی معلومات زیادہ ہوگی اتنی احتیاط زیادہ ہوگی اگر آپ بجلی کے تاروں کے نقصان کو جانتے ہیں تو آپ اپنے گھر میں بجلی کے تاروں پر نظر رکھیں گے اور کوئی تار اگر کھل گیا ہے یا خطرہ ہے کہ یہ تار بچے کے ہاتھ میں آئے گا یا وہ پلک کے سوراخ سوئچ کے سوراخ کہ ان کے سائز بڑی ہو آپ اس کے نقصان کو جانتے ہیں کہ چھوٹا بچہ ہے اس کی چھوٹی انگلی اندر چلی جائے گی اور سوئچ اگر کھلی ہوگی تو بہت بڑا حادثہ ہو سکتا ہے تو آپ احتیاط کریں گے تو انسان کو اگر معلومات ہو نقصان کا علم ہو تو وہ ضرور بچنے کی کوشش کرتا ہے اسی لیے شیطان نے ہمیں قرآن و حدیث سے دور کر دیا کہ ہمیں جب علم ہی نہیں ہوگا تو ہم جہنم میں جانے والے کاموں سے کیسے بچیں گے ان یتذکر رق کر الباب نصیحت تو صرف عقل من ہی تسلیم کرتے ہیں نصیحت پر عمل تو صرف عقل من ہی کرتے ہیں اے پروردگار ہم سب کو عقلمند بنا دے اور ہمیں نصیحت پر اور قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرما